یہ جو اس وقت مجاہدین کو بھگانے کی استخباراتی جنگ چل رہی ہے جس کا نام الحرب العالمیہ علی مکافحات ہے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ اس کے منصوبے تو انیس سو نوے سے شروع ہو چکے تھے انیس سو نوے کے اخبارات اور جرائد پر اگر کسی صاحب کی نظر ہے تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا میں عالمی کانفرنسیں اور براعظموں کی سطح پر دہشت گردی کے خلاف کانفرنسیں شروع ہو چکی تھی مثال کے طور پر مصر میں مثال کے طور پر ہسپانیہ میں برشلونہ نامی علاقے میں کانفرنس ہوئی فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہوئی میلانو کے علاقے میں ہوئی اور مصر کے علاقے شرم الشیخ میں ہوئی جہاں شیخوں کی شرم ختم ہو گئی شرم شیخ یہ مصر کا ایک علاقہ ہے جہاں تمام بے شرم شیخ جمع ہوتے ہیں تونس جدہ اور قاہرہ میں ہر چھ مہینے میں عرب ممالک کے وزرائے داخلہ جمع ہوا کرتے تھے ان کی کانفرنس اور مجلسے ہوا کرتی تھی اور مشرق وسطی کے ممالک کے اجتماعات ہوتے تھے جن میں بنیاد پرستی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف اتفاقات طے پائے ہیں اور ان کانفرنسوں میں یورپ بھی شامل ہوتا تھا اسرائیل بھی شامل ہوتا تھا اور امریکہ بھی شامل ہوتا تھا حالانکہ مشرق وسطی سے ان کا کیا تعلق ہے امریکہ جو کہ مشرق وسطی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو کہاں مغرب کا ایک ملک ہے اور یورپی ممالک ان کا کیا تعلق ہے مشرق وسط اور اسرائیل ایک قابض ملک ہے لیکن یہ سب مل کر دہشت گردی کے خلاف منصوبے بناتے تھے کسی خفیہ کمرے میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا پوری دنیا کے سامنے ہوتا تھا اس کے بعد ایشیا اور افریقہ میں بھی مسلسل مجلسیں اجتماعات اور کانفرنسیں ہوتی رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف یعنی فکری اعتبار سے یہ کام بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا کہ جہاد اور مجاہدین کو بگانا ہے اور ان کو طاقت جمع کرنے سے روکنا ہے مزید معلومات کے لیے آپ کو میں بتا دوں کہ امریکی صدر رچرڈ نیکسن اور روسی صدر گورباچوف جس نے مجاہدین کے خلاف شکست کھائی تھی جب یہ دونوں آپس میں ملے تھے تو انہوں نے ماضی کی غلطیوں کو ایک دوسرے کو معاف کیا اور اس پر اتفاق کیا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اسلام ہے اور امریکی صدر رچرڈ نیکسن کی کتاب ہے نصرن بلا حرب بغیر جنگ کے غلبہ بغیر جنگ کے جیت اس کتاب کے اندر اس نے صاف ستھرے الفاظ میں لکھا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اسلام ہے نہ کمیونزم نہ کیپٹلزم نہ فاشزم یہ کوئی مسائل نہیں ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن اسلام ہے اور ان کے ایک اور مفکر ہے ہینگٹن اس نے تو بالکل صاف ستھرا الفاظ میں لکھا ہے کہ دنیا کے تمام نظاموں کو اور ازموں کو مغلوب کرنا ممکن ہے لیکن اسلام کو دبانا ممکن نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ان کو صرف طاقت کے ذریعے کچلنا چاہیے وہ مکر و مکر اللہ اللہ خیر الما کر اپنی طاقت کو دیکھ لیا ہے عراق میں بھی افغانستان میں بھی الحمد اس دعوے کی دلیل کے یہ موجودہ حالات گیارہ ستمبر کے واقعات کے نتائج نہیں ہیں یہ بات ہے کہ پوری دنیا میں خصوصی طور پر عرب اور مسلمان ملکوں میں خصوصی طور پر مشرق وسطی یعنی عرب ممالک میں دو ہزار ایک تک ایف بی آئی کے تیئس دفاتر موجود تھے ایف بی آئی امریکہ کے استخباراتی ادارے کے علانیہ طور پر تیس دفاتر عرب ممالک کے اندر کام کر رہے تھے جن میں ریاض سعودی عرب اردن سوڈان سوڈان تونس مراکش اور دیگر ممالک شامل ہیں اس کے علاوہ سی آئی اے کے جو خفیہ مراکز اور دفاتر ہیں ان کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے وہ اس کے علاوہ ہیں تو سات کہہ رہے ہیں کہ جن حالات میں اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ مجاہدین ایک غار سے دوسرے غار ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ میں جا رہے ہیں کوئی جگہ اور کوئی جائے پناہ ان کے پاس نہیں ہے آپ اس وقت 2014 چودہ میں بیٹھے ہوئے ہیں دو ایک کے بعد کے حالات آپ حضرات نے دیکھے نہیں ہیں الحمد اللہ تعالی قبول کرے ہم نے وہ امتحانات اور مصائب اور ابتدا ازمائشیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ ہمیں کوئی گھر نہیں دیتا تھا لوگ ہم سے بھاگتے تھے درتے تھے مجاہدین سے محبت ان کو تھی لیکن وہ بمباری سے ڈرتے تھے اور پاکستانی آرمی پورے پورے علاقے کی تلاشی کرتی تھی تقریباً ساٹھ بار سے بھی زیادہ جن علاقوں میں ہم رہتے تھے ان علاقوں کی تلاشی لی گئی ہے اور ہر تلاشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کاغذ کا پرزا بھی اس گھر میں نہیں ملنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے کسی غیر ملکی کا ثبوت مل جائے عربی لکھی ہوئی ہو انگریزی لکھی ہوئی ہو ازبکی زبان لکھی ہوئی یا اور کوئی زبان لکھی ہوئی اس گھر کو وہ مائن لگا کر اڑا دیتے تھے اور ہماری بہت ساری بہنوں کے بچے پہاڑوں میں جنگلوں میں سردیوں میں گرمیوں میں پیدا ہوئے ہیں باہر کوئی انتظام نہیں تھا وہ بہت مشکل حالات تھے اللہ تعالی مجاہدین کی قربانیوں کو قبول فرمائے آج میں ان حالات کی تصویر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہوں آج آپ شمالی وزیرستان میں ایک نئے آپریشن کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے بھاگنے کی تیاریوں میں آپ پر تو بمباری نہیں کر رہا ہے نا لیکن اس وقت امریکہ خود وزیرستان کے اندر گھس کر آپریشن کرتا تھا مجھے یاد ہے کہ ہمارے تینتیس ساتھی ایک گھر میں تھے ان میں سے صرف سات ساتھیوں کے پاس کلاشن کوفے تھی اور بقایا اٹھائیس ہے نا اور اٹھائیس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان حالات میں پاکستانی اور امریکی تیاروں نے مل کر اس گھر کا آپریشن کیا جس میں ایک ہمارا عالم ساتھی جس کا نام مفتی یا تھا وہ گرفتار ہوا اور دو ساتھی شہید ہوئے اور بقایا ساتھی نکلنے میں کامیاب ہو گئے چالیس پاکستانی فوجیوں کو مردار کر کے الحمدللہ رب العالمین یہ وزیرستان میں سب سے پہلی جنگ تھی دو ہزار دو میں اور اس میں امریکی سیٹلائٹ فون امریکی جی پی ایس اور بہت ساری چیزیں ساتھیوں کو غنیمت میں ملی یعنی امریکی فوجیں خود اس آپریشن میں شریک تھی بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق ظاہر سی بات ہے جنگ کے جو جنگ کی جو خبریں ہوتی ہیں یہ سو فیصد کبھی بھی ٹھیک نہیں بتائی جا سکتی اس لیے کہ وہ ساتھی جو اس گھر سے بھاگے ہیں وہ دوبارہ رپورٹ بنانے کے لیے تم نہیں گئے لیکن لوگوں کے کہنے کے مطابق وہاں دس انگریزوں کی لاشیں بھی موجود تھیں جنہیں جلدی جلدی غائب کیا گیا وہاں سے الحمدللہ رب العلم تو حالات ایسے تھے میرے بھائیوں اور خود جو میرے اوپر حالات گزرے ہیں ان میں سے میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا کہ نماز پڑھایا کرتا تھا میں تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی سی آواز بلند ہو جاتی ہے کبھی کبھار کرنے میں تو ہمارے انسار نے آ کر کہا کہ آپ مجھ پر رحم کریں میں نے کہا کیوں کیا ہوگیا آپ کو ہم سمجھے کہ گھر سے نکالنا چاہتا ہے وہاں میں اس نے کہا کہ آپ قرآن آہستہ پڑا کریں کیونکہ ہمارے پڑوسی اگر سن لیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کے گھر میں مجاہدین رہتے ہیں یہ حالات تھے میرے بھائی قرآن پڑھنا مشکل تھا اس وقت ایک لطیفہ بھی بہت مشہور تھا کہ ایک عرب ساتھی کا بچہ یا بچی جو ہے رو رہی تھی تو انسار نے اسے کہا کہ اسے خاموش کرو کہا کہ میں کیسے خاموش کروں یہ تو نہیں مانتی ہے tanto... کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں عرب رہتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ بچی عربی میں تو نہیں رو رہی ہے <تصدقل> <تصدقل> بچی تو بچی ہوتی ہے سب ایک ہی لہجے <تصدقل> میں روتے ہیں عربی زبان میں تو نہیں رو رہی ہے یہ حالات تھے میرے بھائیوں حالات اتنے خراب تھے تو استاد یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تو آپ تصور کریں کہ آپ 2001 ہزار ایک دو تین چار میں جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہ امریکیوں اور یہودیوں کا تے کردہ منصوبہ ہے ان کے پروگرام کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور انہوں نے میڈیا اور ذرائع ابلاغ میں گیارہ ستمبر کے واقعات اور ان کے بعد آنے والے نتائج اور حالات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو بہانہ مل جائے اور گیارہ ستمبر جیسے عملیات اور کاروائیوں کا جو مقصد ہے اس کو چھپایا جائے اس لیے کہ وہ تو ایکشن نہیں وہ تو ری ایکشن ہے وہ تو عمل نہیں ہے رد عمل ہے ستر سالوں سے جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے نتائج ہیں یہ کہ مسلمان امت ان کو تھوڑا تھوڑا جواب دے رہی ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح مظلوم ثابت کیا ہے کہ یہ دیکھو یہ دہشت گرد ہمارے بازار پر حملہ کر رہے ہیں اور ہمارے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں طے شدہ پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے امریکیوں اور یہودیوں کا یہ طے شدہ منصوبہ ہے اس لیے ہمیں اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے وہ ہمیں بری شکل میں دکھاتے ہیں ولیکن قلم در کف دشمن ایک واقعہ ہے شیخ سادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پورا واقعہ میں بیان کروں گا تو شاید ساتھیوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی سے صرف اس مصرے کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ کسی سے پوچھا گیا کہ تمہارے تم تو بہت خوبصورت ہو لیکن تمہارے بارے میں تو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ تم بہت خراب اور گندے ہو تمہاری سینگ اور دوم ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میری اصل تصویر تو یہی ہے لیکن قلم دشمن کے ہاتھ میں ہے تو وہ جس طرح چاہتا ہے مجھے لوگوں کے سامنے بنا بنا کر دکھاتا ہے کہ اس طرح